سما ارشاد فرمایا کہ اچھا اچھا اس کا ترجمہ دیکھیے سمافیزو پھر تم لوٹو واپس آؤ من ہے سو افاظ اناس سے لوگ واپس آئے تو یہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا نا کہ عرفات اس سے واپس مزغلفا تم وہاں سے واپس آؤ تم ارفات ارفات سے تم واپس آؤ وہاں پر مزدلفہ میں مشر حرام کے پاس تو یہاں اللہ کو یاد کرو یہ ہو گئی تھی بات پھر کیوں لائے سما فیزوسو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر کیا یہ سما کا مطلب پھر سے نہیں آتا ٹھیک ہے پھر ترجمہ کریں گے اردو میں مگر پھر سے مراد اگر یہ لے لیا جائے کہ دوبارہ لوٹ کے آؤ تو کوئی ترجمہ بنتا نہیں سما کا مطلب یہاں یہ بنے گا لفظوں کو کلام کو الگ الگ کرنے کے لیے ہاں تو اچھا تو پھر جب تم لوٹ کے آؤ پوری دیکھیں گے فیضافظ تم ان عرفاتین اور جب تم عرفات سے جوک تر جوک گروہوں کے گروہ لوٹ کے آ رہے ہو مضدلفہ میں مشر حرام کے پاس تو یاد کرنا اللہ کو بس کرو کما اور دیکھو اللہ کو یاد کرنا جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے انکن تم من قبل ہی رمن اس سے پہلے تم حج کے احکامات کو نہیں جانتے تھے سما ہاں تو افیزو منحص واس اور افات سے لوٹ کے آنا جیسے کہ پہلے بتایا ہے نا جیسے لوگ لوٹ کے آتے ہیں ہاں لوٹ کے آنا وسطر اللہ اور اللہ سے معافی مانگنا یہ ہے سما سے مراد دوبارہ نہیں کا بلکہ پچھلی بات کو یاد دلایا کہ ہاں وہ جو کہا تھا نا تمہیں لوٹ کے آنا ہے واپس لوٹ کے وسط اللہ اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا یہ ہے وظیفہ وہاں جا کے جو کرنے کے کام ہیں خدا سے معافی مانگتا رہے اور ویسے بھی معافی مانگتا رہے فرمایا کہ اس رات کو یا تو یہ مراد ہے کہ جب لوگ لوٹ کے آتے ہیں اس وقت یا عرفات میں معافی مانگنا یا منا میں ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے